چاہیے لبے دریا ہے کوہ کا دامن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شعد فیضان نے محبت کی رونق جو حسین تھے جو حسین کل تھے رونقے گلشن لگ رہے ہیں وہ آج درست دمن لگ رہے ہیں وہ آج د مانے جنگل اور تمن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کورا پھیکا جاتا ہے یعنی جب حسینوں کی شکل بگڑ جاتی ہے میں تغیر آ جاتا ہے اور ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے تو پھر بالکل ان کے چہرے پہ ہوائیاں ہی ہوتی ہیں، ہو جاتی اور دشت و تمن یعنی جنگل اور کورا کورا کھانا معلوم ہوتا ہے جو حسین گلشن جو حسین کل تیر گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دودمن لگ رہے ہیں وہ آج دودم میں <سؤال> سی دا پل بو جا سے ان پر ہوں <سؤال> قلب و ان پر کی صحبت سے دل ہوا روشن جن کی صحبت سے دل ہوا روشن یعنی جو, جو قلب اللہ سے دوری یعنی حسینوں اور نامحرموں سے اور غیروں سے دل لگانے میں جو دوری اللہ تعالی سے ہو گئی تو دل ظلمت قدا بن گیا دل کے اندر اللہ سے دوری کا اندھیرا آ گیا یہ جیسے آفتاب چمک رہا ہے لیکن درمیان میں زمین آ گئی تو چاند بے نور ہو گیا نا اس کا نور سارا ختم ہو گیا تو اسی طرح انسان کے قلب میں جب غیر اللہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ہماری شامت عمل سے گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل میں اندھیرا آ گیا ان گناہوں سے دل میں اندھیرا آ گیا اب کسی ولی اللہ کی صحبت مل گئی اور شیخ کامل کی صحبت مل گئی اور گناہوں سے بچنے لگے اور کچھ اللہ اللہ کرنے لگے اور نفس پر جو ہے مجاہدہ کرنے لگے تو اس کی برکت سے دل کے اندر سے ظلمت دور ہونے لگی اور ذکر اللہ کی برکت سے جو نور حاصل پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب وہ دل شکستہ ہونے کی وجہ سے وہ, وہ نور دل کے اندر نفوذ کر گیا اور دل روشن ہو گیا دل کے اندر نفوذ کر گیا گناہوں کی وجہ سے دل ظلمت کدا بن جاتا ہے ظلمت کدا کس قدر ظلمت قدا تھی انجمن تیرے بغیر تیرے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی اللہ تعالیٰ دل میں آئے تو ساری کائنات نور ہی نور معلوم ہو رہی ہے اور پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے نوافل بھی کرتے تھے ذکر اللہ بھی کرتے تھے لیکن نگاہوں کی حفاظت اور دوسرے گناہوں سے نہیں بچتے تھے جس کی وجہ سے ان عبادات کا اور تعات کا نور دل کے اوپر ہی اوپر رہتا تھا اندر نفوذ نہیں کرتا تھا جیسے مثال مولانا رومی کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوہ تور تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی حضرت موسا علیہ السلام پر تو کوہ تور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا واقعی اللہ کی تجلی کو کوئی تو کائنات کی کوئی مخلوق کوئی بھی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی لیکن عاشقین نے کیا اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ کوہ نور کوہتور جو ہے وہ بھی اللہ کا عاشق تھا اور وہ اللہ کے عشق میں تجلی نازل ہوئی جیسے کوئی نعمت آتی ہے تو فوراً چھپٹ کے لینا چاہیے تو جب اللہ کی تجلی کی نعمت آئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ کا نور اس کے ذرے ذرے میں نفوذ کر جائے تو یہی دل کا توڑنا ہے یہی میرا جام و مینا یہی میرا سور سینہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا سور سینہ میرا سور سینہ تو یہی ہے کہ دل کو شکستہ کیے جاؤں اور اللہ کے تجلیات کے انوارات کو جذب کیے جاؤں کیے جاؤں کیے جاؤں جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ حتیٰ کہ وہ نور دل کے اندر کامل ہو جائے اور سر سے پیر تک میرے تمام اعضا اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے لگیں اور نافرمانی سے سو فیصد بچنے لگیں تو جب یہ اعضا ہمارے سر سے پیر تک اللہ کی کامل فرما برداری کرنے لگیں گے اور کامل نافرمانی سے کامل بچنے لگیں گے تو سارا کا سارا جسم جو ہے نور ہی نور بن جائے گا اللہ تعالی کی جو ذرہ بھی ہمارے جسم کا اللہ کی تاج اور فرما برداری میں جو ہے وہ مصروف ہوگا مشغول ہوگا اور ناپرمانی سے بچنے میں مشغول ہوگا جیسے ہاتھ سے چوری بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو ایزا بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور بھی بغ... خلاف شہر کام ہو سکتے ہیں لیکن ہاتھ رکا ہوا ہے اللہ کے خوف سے تو یہ ہاتھ جو ہے یہ بھی اپنی ایک شکستگی اس کی بھی ہے تو یہ ہاتھ بھی نور بن گیا ایسے ہی جو آنکھ ہے آپ جو ہے اس الامرم کو نہیں دیکھ رہی اور غلط چیزیں نہیں دیکھ رہی تو یہ آنکھ بھی نور بن گئی کیونکہ اللہ کی تاج سے نور تو آتا ہے نا تو پہلے بھی تعات کر رہے تھے عبادات کر رہے تھے لیکن اب کسی شہر سے تعلق ہو گیا اور اپنے ارمانوں کا خون کر کے دل کو شکستہ کرنے لگے دل توڑنے لگ گئے اب جیسے جیسے دل ٹوٹتا جا رہا ہے وہی انوارات جو پہلے عبادات سے اوپر اوپر رہتے تھے اب وہ محفوظ کر کے دل میں جذب ہو رہے ہیں سبحان اللہ جو حسین کل پہ گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دمن اب یہ, یہ ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ حسین حسینوں کا حسن اس میں کشش تو ہے اس میں کشش ہے لیکن ان اس کشش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا خالق کو چھوڑنا یہ اقل مندی نہیں ہے مولانا رومی فرماتے ہیں بھئی بیٹھ جاؤ نا اٹھاتے نہیں ہے وہیں رکھتا رہن دیتے اب نہیں اٹھانا اٹھاتے نہیں ہے جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں رکھتا رہن دیتے ہیں تو مولانا رومی فرماتے ہیں پیش نور آفتاب خوش مساو پیش نور آفتاب خوش مساو رہنما جستنس سمو چڑھا کہ اللہ آفتاب جب آب و تاب سے اپنی چمک رہا ہے آفتاب عالم تاب اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو اس وقت کوئی موم بتی اور چراغ لے کے اگر روشنی کرنا چاہے تو کیسی بےوقوفی کی بات ہے کیسا ظلم ہے نا اس کو فرمایا بے گما ترکے اتب باشت جمع قفر نعمت باشتو پھیلے ہوا یہ قفر نعمت ہے قرآن نعمت ہے اتنا زبردست صورت چمک رہا ہے اتنی زبردست روشنی ہے اس کو چھوڑ کر ہم چراغ اور موم بتی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو یہی یہی یہاں حضرت سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ان غیروں سے دل لگانا ایسا ہی ہے بہت سخت ادب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور خالق موجود ہیں اور مخلوق میں غیر اللہ کے اندر دل پھنسا ہوا ہے میں پر ہوں میں صدا پل بو سے ان پر ہوں جن کی صحبت سے دل ہوا روشن جن کی صحبت سے دل ہوا روشن آپ لاکھ وظائف کر لیجیے لیکن جب تک دل کو نہیں توڑا جائے گا تو وہ کا نور اوپر ہی اوپر رہے گا نقوص جب کرے گا کہ جب وہ دل توڑا جائے گا یہ ہمیشہ یاد رکھیے جب کھیت ہے کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے کسان ہل چلائے بغیر آج تک کوئی کھیتی اگتی ہے ہل چلانا پڑتا ہے اس کی کاٹ چھاٹ کرنی پڑتی ہے اس میں سے جڑی بوٹیاں جو خود رو پودے ہوتے ہیں یا جو کھیتی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اس کو صفائی کی جاتی ہے پھر اس میں بیج بھویا جاتا ہے پھر اس کو مخصوص وقت پانی دیا جاتا ہے پھر اس کی دیکھ بھال رکھی جاتی ہے مختلف جانوروں سے چیلوں سے چڑیوں سے،, سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھو یہ تربیت شہر میں شامل ہیں کہ شہر کو اطلاع بھی کرے اور گناہ سے بھی حفاظت کرے اور یعنی شیطان اور نفس سے بھی حفاظت رہیں اب معلوم ہوا کہ نور کا کچھ خزانہ جمع ہو گیا تعات کا بھی خزانہ جمع ہو گیا نا فرمانی سے بچنے کا بھی خزانہ جمع ہو گیا لیکن ادھر سے شیطان آ کے اس نے بہکا دیا کہ تم تو بڑے صوفی ہو گئے ہو اب تو تم خوب اللہ اللہ کرنے لگے ہو تو یہ کبھر خوب... خوب... کی چیل آ گئی کبر کی چیل آ اس نے آپ کا سارا وہ جو مال جمع کیا تھا وہ اڑا لیا یا عجوب کا چوہا آ اس نے آپ کا سارا مال جو نور جمع کیا تھا اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ حاصل ہو گیا پڑے دن ہو گئے اللہ اللہ کرتے کچھ تو جمع ہو گیا ہوگا اب یہ ناز پیدا ہو گیا بس یہ ناز جو ہے وہ سمجھ لو کہ چوہا ہے وہ چوہا اڑا کے لے گیا گندم کا ذخیرہ کرتے ہیں تو اگر اس کی چوہوں سے حفاظت نہ کرو تو سارا چوہے جو ہے سوراخ کر کے چپتے چپ سارا لے جاتے ہیں اور گندم کا جو وہ ذخیرہ ہوتا ہے جو ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خوب مال اس میں پوری ہیں کہ وہ یہاں گندم ڈال رہا ہوں اور وہ چوہے لے جا رہے ہیں اس کو خبر بھی نہیں کہ ہمارا خزانہ اندر کچھ بھی نہیں تو یہ چیزیں سب جو ہیں یہ شیخ کی دیکھ بھال سے سب چلتی ہیں تو جب یہ یہ چیز نعمت حاصل ہو گئی کہ دل کے دل روشن ہو گیا تو اب کیوں نہ اس محسن پر دل فدا کرنے کو جی چاہے گا کیوں نہیں چاہے گا کہ اس نے ہم کو مخلوق سے چھڑا کر خالق سے جوڑ دیا میں جا سے ان پر ہوں جن کی صحبت دل جن کی شوحبات دل ہوا روشن رب ہے کافی میری حفاظت کو رب ہے کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہ بو راگر دشمن لاک چاہے بو راگر دشمن انسان کے دو دشمن ہیں ایک نفس ہے اور ایک شیتان دونوں سے بچنا ہے لیکن اب انسان گر پڑتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد یہ مایوسی جو ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ ہر دشمن پر قادر ہیں اللہ کی سب مخلوق ہے نا تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جبھی الئی معیشہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے تو اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرما لیں اللّہ تعالیٰ جذب مانے کھینچنا تو جز جس کو فرما لیں جو اللہ کی طرف کھینچ گیا یہ دیکھیے ایک طاقتور مقناطیس پیس ہے اور ایک اس کے سامنے جو پہلے زمانے کی اٹھنی ہوتی تھی یا کوئی میگنیٹک کوئی میٹل ایسا ہو جو میگنیٹ کو کھینچتا ہو یا میگنیٹ اس کو کھینچتا ہو تو میگنیٹ جو ہے اس کے ساتھ رکھیں تو وہ اٹھنی کھینچتی چلی جائے گی نا اب کوئی چھوٹے کتنے ایک ہزار میگنیٹ بھی ہوں تو وہ چھوٹے میگنیٹ اس کو نہیں کھینچ سکیں گے ہے نا تو جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مقناطیس کا خالق ہے دیکھیے ساری جو کائنات ہے سورج چاند ستارے یہ ایک قسم کی ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کشش ہے کوئی مقناطیس, مقناطیسی طاقت ہے اور اتنا بڑا خزانہ دنیا میں اللہ نے رکھتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیے تو آپ کمپاس لے جائیے تو اس معلومی مقناطیشی خزانہ کہاں ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول لیکن وہ کمپاس وہیں جہاں بھی چلے جائیے ہزاروں میل دور چلے جائیے کمپاس جو ہے وہیں پوائنٹ کرے گا نارتھ کی سوئی نارتھ پہ ساؤتھ کی سوئی ساؤتھ پہ اب ذرا سا اس کو ہلاؤ تو وہ لرزنے لگتی ہے اپنی جگہ پہ آنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے مقناطیس پیدا کرنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے جو وہ خود خالق مقناطیس کے اندر کیا پاور ہوگی کیا قوت ہوگی جب وہ اپنی قدرت سے کھینچ لیتے ہیں تو شیطان اور نفس نسطر انسان کا کچھ نہیں بگا سکتے لاکھوں گناہوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں پھر ہم؟ لاکھوں گناہوں کے درمیان لاہوں گنا... لاہوں... لاکھوں جالوں کے درمیان ہاں مولانا رومی فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم کی تو بامائی نہ باشد ہی ٹکم یا اللہ بے شک ہزاروں جال جو ہے جگہ جگہ قدم قدم سے گناہوں کے جال ہیں اور موبائل بھی ہیں گندی, گندی فلمیں دکھانے والے نیٹ بھی ہیں اور کیا کچھ ہیں اب آج کل تو سٹڈیز بھی بغیر, بغیر نیٹ کے نہیں ہوتی اور ادھر آپ نے نیٹ کھولا ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم کیا کریں مجبور ہیں کہ ہماری سٹڈی ہے کورس ہے اس میں نیٹ کھولتے ہیں ہم نے کہا بھئی تم امیج بلاکر لگاؤ اس پروگرام میں انہوں نے کہا امیج بلاکر لگاتے ہیں تو امیجز نہیں آتے انجینئرنگ کر رہے ہیں تو امیج نہیں آئے گا تو, تو کیا کریں گے تو اب کیا اب کیا رہے گیا بھائی یہی ہے کہ اپنی قوت قوت ارادی کو استعمال کرو اور مراقبات ان کو بتائے اور ان کو طریقہ بتایا تو ماشاءاللہ وہ بچتے ہیں اس سے ہزاروں ہزاروں گناہ کے ہوتے ہوئے بھی یعنی جگہ جگہ قدم قدم پر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر قدم قدم پر شیطانی جال بچے ہوئے ہیں کہ ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے نیٹ بھی ہے موبائل بھی ہے اور دانے بجانے بھی ہیں اور نامحرم عورتیں بھی ہیں ساتھ میں لڑکیاں بعض لوگ مخلوط ماحول میں پڑھتے ہیں تو مخلوط ماحول میں پڑھ رہے ہیں حالانکہ مخلوط ماحول میں پڑھنا جائز نہیں ہے عورتیں لڑکیاں ایک ساتھ مرد اور عورت ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جو ہے یہ سب جائز نہیں ہے تو یہ اس قدر جال ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ گناہوں کے جال ہیں لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں یعنی آپ ہمیں جذب فرما لیں تو دنیا کی کوئی طاقت کائنات کی کوئی طاقت کائنات کی تمام کی تمام گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتے گناہ نہیں کروا سکتے تو یہ فرما رہے ہیں کہ رب ہے کافی میری حفاظت کو لاسٹ چاہے برا اگر دشمن رب ہے کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہے بورا اگر دشمن کر ہی نظر کی ایم کر ہی پاگت نظر کی اے ظالم کرنا ویرا قلب کا گلشن کرنا ویران کلو کا گلشن کرم پازت نظر کی ضال کرنا ویران پلو کا گلشن کرنا ویران قلب کا گلشن خسن پانی ہے گر نہ مانے تو حسن پانی ہے گر نہ مانے تو کو جا کے دیکھ مدف مدفن مانے قبرستان مولانا رومی فرماتے ہیں ہندی و پیچا... ترکی ہندی و ترکی و پچاقی وہ حبش جملہ یک گند اندر گور خش ایک ترکی ہو جو سرخ سفید ہے ایک جو ہے وہ ہندوستانی ہو جو گندمی رنگ کا ہے اور ایک پچاقی جو بہت ہی سرخ ہوتا ہے اور ایک حبشی جو کالا ہوتا ہے ان سب کو جب قور میں چھ مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد جا کے دیکھو گے گرمیوں میں حضرت فرماتے تھے کہ گرمیوں میں چھتیس گھنٹے میں اور سردیوں میں بہتر گھنٹے میں لال پھول کے پھٹ جاتی ہے پھر اس کے بعد ان کا حشر دیکھو تھوڑے دن کے بعد دیکھو کہ وہ سارے کے سارے جسم جو گورا ہوگا وہ بھی جو کالا ہوگا وہ بھی سرخو سفید ہوگا وہ بھی وہ سب کے سب اور گندمی سب مٹی ایک رنگ کے ہو جائیں گے جملہ یکر گند اندر گور خشر مٹی کے اندر مل کے سب ایک ہی رنگ ہو جائیں گے تو ایسی چیز جو عارضی ہو مانتے ہیں کہ اس کے اندر حسن ہے کشش ہے مزہ ہے آرام مزہ ہے لیکن ایک بہت ہی عمدہ اعلیٰ غیر بانی لا محدود ذات کو چھوڑ کر تم ان حسینوں پر مت مر کے اپنے آپ کو ضائع مت کرو یہ سمجھا رہے ہیں اپنے آپ کو ضائع مت کرو ایسی چیز کے پیچھے لگو جو حی اللہ باقی ہے باقی کے پیچھے پڑو تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے اپنی اپنی مٹی کو ناکارا مت کرو اپنی مٹی کو ضایا مت کرو اس کو قیمتی بنا لو حسن پانی ہے گر نہ مانے تو حسن کو جا کے دیکھ تر مد پنگ اس کو جا کے دیکھ در مد یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم یاد ان کی ہے چشم بھی ہے نم لب دریا ہے کو دامن لب دریا ہے کو دامن تمام اہل اللہ کا ذوق یہی ہوتا ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کبھی یہی ذوق تھا کہ سمندر کا ساحل ل ل دریا کا کنارا یا پہاڑ کا دامن یہ سب جو ہے کیونکہ یہاں اور کوئی مخلوقات ہوتی نہیں ہے سناٹا ہوتا ہے ویرانہ ہوتا ہے ایسے ویرانے کو اللہ والے بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں جو ہم تو اس مزاج کی تجویز پڑھتے ہیں اس میں مولانا رومی کا یہ شیر بھی پڑھتے ہیں آہ راہ چز آسماں ہمدم نبود راز را غیر خدا محرم نبود میری میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں اور میری آ درد کو میرے دل کے درد محبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یاد <سؤال> ان کی ہے چشم بھی ہے نمب در یا کو کا دامن لب دریا کو کا دامن میری قسمت قمیر کیا کہنا میری قسمت ممیر کیا کہنا ہاتھ میں گر ہو من ہاتھ میں کربی کا سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا شروع کر دیں سنت سنت نبی کا تامن ہاتھ میں آ جائے تو گویا نبی کا تامن ہاتھ میں آ گیا سنتوں پر عمل نصیب ہو گیا اور اسی سے تیز رفتاری سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے گھر سنت گھر ابتباع سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا حضرت والے کا شیر ہے مگر اس میں جو ہے ایک اور بھی بات ہے کہ نبی کا تامن یعنی اللہ والے بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ والوں کا ہاتھ میں آ جانا ان کا ہاتھ ہاتھ میں آ جانا کیونکہ اللہ والے نائب نبی ہوتے ہیں نبی تو نہیں ہو سکتے نائب نبی ہوتے ہیں ان کی حیثیت ان کا ادب ان کا مقام نائب نبی کی طرح ہوتا ہے تمام العلماؤں اور رسد تو یہ, یہ بھی یہ کس کوئی اللہ والا اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے جو مطب سنت و شریعت ہو تو بس پھر قسمت کا کیا کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے راستہ طے ہوتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے سنت کے راستے کھل گئے روشن ہو گئے بدت اور ظلمت اور گناہوں کے راستے بند ہو گئے میری قسمت کا میر کیا کہنا ہاتھ میں کرن ہاتھ میں کر نبی, نبی کا ہو دامن آخری شیر راہ ہپ سارے خارق تل راہ ہپ س رپ ترش کے رو تم بولو سوسن کے ریحان و سم و شوسن یہ عمدہ خوشبو کے نام ہے ریحان اور شوشن اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کا کانٹا یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو مشکل پیش آ جائے کسی نے کچھ تانا کر دیا کسی نے مذاق اڑا دیا کسی نے ملہ کہہ دیا کسی نے کوئی اور بات کہہ دی تو یہ سب باتیں اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے کی تمام مشکلات جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تھوڑی تھکن ہے نیند بھی ہے لیکن نماز چونکہ واجب ہے مسجد میں جماعت سے ادا کرنا تو چلے جا رہے ہیں اس کے لیے وضو فرض ہے تو وضو کر رہے ہیں ساتھ میں اور ٹھنڈے کبھی ٹھنڈے پانی سے ہی کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور بھی جو طاعت ہیں مثلاً سمجھ لیجئے کہ زکوۃ دینے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے دے رہے ہیں کیا اللہ کی کریمی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی دے رہے ہیں اس پہ دگنا آجر ہے دگنا آجر ہے بھائی زکاط تو دینی ہے اب طبیعت ہے نہیں ہے نہیں ہے دل میں کنجوسی ہے بغل ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کر رہا ہے تو معلوم اس میں دگنا آجر ہے یہ طبیعت پر مجاہدہ اٹھا کے مشقت اٹھا کے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے ایک شخص ایک کام آسانی سے کر دیتا ہے اور ایک ذرا مشکل اٹھا کے کرتا ہے تو جس کے لیے کام کر رہا ہے اس پہ رحم آئے تو اس کی مزدوری وہ تھوڑی زیادہ دے دیتا ہے کہ چلو بابا تم بٹے ہو تھوڑی سی اکتاب کرو تو ہم تم کو تھوڑا یہ سو دو سو روپئے زیادہ دے دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں تو دینے کی کوئی کمی ہی نہیں ہے بے بہا عنایت فرما دیتے ہیں میرے کریم سےگر گھر پترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے تو یہ ایک ایک کانٹا یعنی جو اللہ کے راستے میں تھوڑی بہت مشکل پیش آ گئی وہ مشکلات کے اندر تانا بھی کوئی تانے دے دیتے ہیں کوئی مذاق اڑا دیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو تکالیف آتی ہیں یہ بلندی درجات کے لیے آتی ہے جب بندہ اللہ کے یہاں ان کا اجر دیکھے گا اچھا یہ اللہ کے راستے کی مشکلات اٹھانے کا یہ یہ نام مل رہا ہے اللہ تعالیٰ جو خود پیار فرما رہے ہیں تو پھر کیا بات ہے سبحان اللہ تو یہ رشک ریحان و تم بلو شوشن یہ کانٹا واٹا کیا حضرت فرماتے تھے کہ سارے عالم کے پھول اگر اس کانٹے کو جو اللہ کے راستے کا کانٹا ہے سارے عالم کے پھول اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کاٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا راہ حق کا ہر ایک ریکارخ تل راہ حق کا ہر رک خوارخ تل کے رے ہارو تم <سلام> بولو سن رش کے رے ہارو سم بولو سو سن جو ہنسی کلر سے گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دست دمن میں پل بوجا سے ان پل ہو جن کی سوب سے دل ہوا روشن جن کی صحبت سے دل ہوا روشن رب ہے کافی میری حفاظت کو لاکھ چاہے بولا گر دشمن لاکھ چاہے برا گر دشمن رم پاگت نگر کیے ظالم کرنا ویران قلب کا گلشن کرنا ویران قلب کا گلشن جلد پہ جو میں میگنیٹ کی بات کر رہا تھا تو اس کے ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک مولوی صاحب تھے وہ مولوی صاحب سے ایک تحریری بحث کرنے لگا اس نے کہا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ میگنیٹ سے چلتا ہے یہ سورج چاند ستارے آپس میں جو ہے ان کے اندر مقناطیسی کشش ہے ہر چیز ہے مقناطیسی نظام سے چل رہی ہے انہوں نے کہا نہیں بھئی اللہ کے حکم سے چلتی ہے نکاح نہیں اور ان کا کوئی دلیل دیجئے تو مولوی صاحب نے اپنی لاٹھی اٹھا کر اس سر پہ مار دی اس نے کہا دیکھا جب جواب نہیں آیا تو یہ مولوی لوگ یہ کام کرتے ہیں ماننا شروع کر دیتے ہیں جواب آیا نہیں مار گیا دیا نہیں کہا نہیں میں نے, میں نے نہیں مارا یہ تو مقناطیسی نظام تھا میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ تھا تمہاری کھوپڑی میں بھی میگنیٹ تھا تو یہ مکناطیسی نظام سے جو ہے یہ خود بخود یہ میری لاٹھی کھینچ کے تمہاری کھوپڑی پر آ کے لگ گئی تو اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا شکر کرو کہ میری لاٹھی میں میگنیٹ جو ہے وہ کمزور تھا تمہاری کھوپڑی کا میگنیٹ طاقتور تھا ورنہ اگر میری لاٹھی کا میگنیٹ زیادہ طاقتور ہوتا تو, تو تمہاری کھوپڑی اچڑ کے میری لاٹھی پہ آ جاتی تو اس نے کہا نہیں نہیں بس جواب مل گیا اچھا بھئی بس واقفی ہو گیا پورا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو حفاظت نظر کی خاص طور سے تمام گناہوں سے بھی اور خاص طور سے حفاظت نظر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو ہمارے دوستوں کو سب گھر والوں کو اللہ والا بنائے منتہا اولیاء صدیقین عطا فرمائے جز فرما لے جز کے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں کیونکہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے بندہ کتنی بھی محنت کر لے کتنی مشقت کر لے جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہ کھینچ لیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا ہم اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے اپنی عبادت سے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے کام کرنا ہمارا کام ہے اور جلد کرنا اور خود تک پہنچانا ان کا کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو منزل مقصود عطا فرمائے اللہ ہم سب کو منتہا و لیا عطا فرمائے گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں سے حفاظت فرما دے مص اللہ تعالیٰ خلقی محمد وجمائ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ